جو ہم ایسے میں ہی ہیں. ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبس کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیہ لگا کر بیٹھا کریں گے کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے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 اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا قیامت سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اسے اس تم کو مٹی سے پیدا کیا